الحل <سؤال> بن شرکا ہے کم یب الخل قسم یوڑی ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہو پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ بھی کرے اول اللہ یبا الخل قسم یوڑی دوں کہ یہ صرف اللہ ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے وہی اعادہ بھی کرے گا فنات و فکون تم کہاں سے پلٹائے جا رہے ہو الحل بن شرکا ہے کم یادیل الحق ان سے پوچھئے ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو حق کی ہدایت دے سکے رہنمائی کر سکے کوئی اللہ حق کہیے کہ اللہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے افمیہحق حق کو تباہ تو کیا بھلا وہ کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہو زیادہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی بات مانی جائے امن ام لا لا یا وہ کہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا اللہ یہ کہ اسے ہدایت دی جائے تمام مخلوقات جو ہیں وہ بھی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دست سوال دراز کرتی ہیں کیا نبی یقم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو آپ مانگتے تھے تو ہدایت دینے والا تو اللہ ہے تو بھلا وہ کہ جو ہدایت دیتا ہے اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی جو خود ہدایت کے محتاج ہیں جو خود ہدایت چاہتے ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے اب ام یہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے ف مالکم کیسا تاكم تو تمہیں كیا ہو گیا كیسے فیصلے كرتے ہو مما یا طب و افسر اور یہ نہیں پیروی كر رہی ان كی اكثریت مگر زن كی زن ہے اٹكل پچو ہے گمان ہے ان ن زن اللہ من الحق نشہ اور یہ گمان اور اٹكل پچو جو ہے وہ انسان کو حق سے كسی بھی درجے میں مستغنی نہیں كر سكتا ان اللہ علیم بما یا فالون جو كچھ یہ كر رہے ہیں اللہ کو كو جانتا ہے و ماں کا نہ قرآن اللہ یہ قرآن ایسی شہ نہیں ہے کہ جسے اللہ کے سوا کہیں اور گھڑ لیا گیا ہو یہ گھڑی جانے والی تصدیق کی جانے والی کتاب نہیں ہے وہ لاکن تصدیق کا لذیذ بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے وہ تفصیل الكتاب اور اس میں تمام شریعت کی جو ہے تفصیل ہے لار بفی الرب العالمی اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے ام یہ قولون کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے یہ خود گھڑ لیا ہے محمد نے یہ خود جو ہے موزوں کر لیا ہے کلام یہ قرآن ان کی تشنیف ہے وہ فاتو سورت ہی تو کہیے ان سے کہ لے آؤ تم ہی تم بھی ایک سورت اس جیسی بد وہ منیش پتا تمہ من اور اللہ کے سوا جس کو چاہو پکار لو ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو یہ چیلنج سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا اور یہاں بھی آیا ہے بلکہ کہنا یہ چاہیے یہاں بھی آیا ہے اور پھر سورہ بقرہ میں بھی آئے گا یہ تو یوں سمجھیے کہ مکی صورتوں میں آخری مرتبہ یہ چیلنج سورہ یونس میں ہے اس سے ذرا اور ہلکا چیلنج وہ اس سے آگے سورہ میں آ جائے گا کہ دس صورتیں بنا کے لے آؤ یہ گویا کہ بر صبیل تنفظ آخری درجے میں ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ بلکر زمو بو ہی تو ولما جات تعویل نہیں بلکہ انہوں نے تقسیب کی ہے اس چیز کی جس کے علم کا یہ آتا نہیں کر سکے و لما یاتین تعو اصل میں اس کی تشریح یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بار بار آ رہا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا پکڑ آئے گی ابھی چونکہ اس کا کوئی بستاق خارجی ان کے سامنے نہیں آیا تھا لہذا وہ بات جو ہے جب تک کہ بستاق خارجی سامنے نہیں آ رہا تھا جٹائے جا رہے تھے کلزموں بمال اب جوتوں میں ابھی جو بھی کچھ ان کو بتایا گیا ہے اس کے علم کا یہ ادراک نہیں کر سکے شعور حاصل نہیں کر سکے باقی جو دھمکی دی گئی جو خبر دی گئی اس کا بشتاخ بھی ابھی نہیں آیا کزالے کا کزم الزیر امن اسی طریقے سے جٹایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فنضو کی فکان آپ الظالمین تو دیکھیے کیسا انجام ہوگا کیسا انجام رہا ہے کیسا ہوا انجام کی فکان آپ الظالمین ظالموں کا وہ منہ میں یوں منو بہی وہ منہ ما ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے آج نہیں تو کل اور وہ بھی ہے جو ایمان نہیں لائیں گے وہ رب و اور آپ کا رب ان سے خوب واقف ہے وہ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے فکل تو کہہ دیجئے لی عملی میرے لیے ہے میرا عمل وہ نقم اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل ان تم بری ہوں مما امل تم بری ہو تمہاری کوئی ذمے داری نہیں ہے میرے عمل کے بارے میں وہ ان مما کا اور میں بری ہوں اور ہر جی دار نہیں ہوں تمہارے کا ل اور ان میں سے وہ بھی ہے نبی بڑی توجہ سے آ کر آپ کی طرف سنتے ہیں آپ کی کان لگا کر اف انتم و لو کانو لا یا تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں یعنی یہ صرف ان کا جو ہے یہ ایک ایسا اظہار کر رہے ہیں یہ صرف لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے کہ اپنے عوام کو یہ بابر کرا سکیں تو بڑے مخلص لوگ ہیں جا کر سمجھتے ہیں کوشش کرتے ہیں محمد کے صحبت میں بیٹھتے ہیں بات ہی ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس کو مانا جائے لہذا اس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے تو چونکہ پہلے سے نیت نہیں ہے ماننا نہیں ہے تو گویا کہ بہرے ہیں افانتا یہ تو بہرے ہیں اندروں ایسے بھی ہیں جو آتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں افانتا تحدل اومیا تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے وانون عیب سرون خواہ وہ دیکھتے نہ یہ بھی چونکہ نیت نہیں ہے دل اندھے ہو چکے ہیں لہذا ان کا آپ کے پاس آنا آپ کو دیکھنا آپ سے کرام اللہ سننا یہ سب ان کے حق میں کہیں مفید نہیں ہے ان اللہ یقین اللہ تعالی انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا وراسا بلکہ لوگ خود اپنے اوجانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں <النَّهَار> اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوں گے جمع ہوں گے حشر کے میدان میں کاللم یا انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ نہیں رہے تھے وہ اللہ ساطم ان نہار مگر دن کی ایک گھڑی دنیا میں اور عالم برزق میں جو کل وقت گزرا ہے وہ شاید بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ یتعارفون بینہم ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے قد خصر النوزی نہ بلقاء ضبوب اللہ ہے اور یہ لوگ بڑے خسارے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ سے ملاقات کو وہ ماں قانو محتدین اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے اب یہ وہ بات آ ہے ان کی جو دھمکیاں انہیں دی جا رہی تھیں اور جس کی تعویل لمبا یاطرین تعویل ہوں وہ امان کا باد النزی اے نبی جو دھمکیاں انہیں دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب آ جائے آپ کے سامنے ہی وہ ساری چیزیں ہو جائیں آپ کو بھی ہم دکھا دیں وہ امانور کا باد النزی نئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بھی دکھا دیں وہ چیزیں باس کہ جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں جس کی ان دھمکی دی جا رہی ہے اور نہ کا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں فیلینا مرجے پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے سم اللہ شہید العلام فالون اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں یعنی آخری محاسبہ تو قیامت کے دن ہونا ہی ہے وہاں ان کو پوری سزا مل جانی ہی ہے لیکن یہ کہ یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پورا عزاب نہ آئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہو کہ بعد میں جو صورت بنی اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی طرح کی عذاب تو نہیں بھیجا اس لیے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مکے والے بالکل ایمان نہ لائے ہیں حضرت نوح علیہ السلام پر تو ساڑھے نو سو برس کی طاقت کے بعد بھی کہتے ہیں کہ بمشکل اسی کے قریب آدمی ایمان لائے میری اپنی رائے تو یہ بھی نہیں ہے اسی بھی نہیں تھے اللہ عالم لیکن یہ کہ بہرحال ساڑھے نو سو برس اور اسی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ مکے کے معتدے لوگ جو ہے وہ ایمان لائے اس میں ان کے سرداروں میں سے بھی تھے آخر حضرت ابوبکر کون تھے حضرت طلحہ کون تھے زبیر کون تھے ابن عوف کون تھے عمر کون تھے حمزہ کون تھے تو اس اعتبار سے معاملہ ذرا مختلف ہے تو باغ الدین آئے دو ہوں چونکہ یہاں معاملہ مختلف ہوا ہے لہذا ان کی سزا کی شکل یہ ہوئی کہ پہلی قسط ان کو غزوہ بدر میں دے دی گئی ستر ان کے بڑے بڑے سردار وہاں کھیت میں اور اس کے بعد ان کی آخری رسوائی جو ہے وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سن نو ہجری میں آ کر کہ ازان الملّہ برسول یومن حجل اکبر اب لوگوں کے اعلان عام کر دیا گیا کہ اب چل مہینے کی تمہیں مہلت بھی جا رہی ہے اس کے اندر اندر اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا یہ سزا کی شکل تھی سم يفعلون پر اللہ شہید البا یا فلوم طواہ ہے اور نگران ہے اس پر جو یہ کر رہے ہیں بولے کل امت ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا فیضہ جا, جا رسول ہوں اور جب رسول ان کے پاس آ کو بالکش ان کے مابین ابل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا وہم لا یوز اور ان پر کوئی ظلم کیا گیا یعنی حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود حضرت صالح حضرت شعیب اور حضرت لوت حضرت بوسا ان سب کے معاملات مجھے اندر رکھیے یقون بندہ حضرت وعدوں کو تم سادقین اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کب یہ ہی وعدہ پورا ہوگا تم کہتے ہوئے گا کب آئے گا اگر تم سچے تو بتاؤ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا نہ کسی ضرر کا نہ کسی برے کا نہ بھلے کا نہ نفے کا الا ما شاء اللہ ماشاء اللہ سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے لِكُلِّ امتن اجل یا اوپر تھا وہ لے کل ہر امت کے لیے ایک رسول وہ لے کل اور پھر اس کے لیے ایک وقت معین ہے اس وقت معین سے پہلے آزاد نہیں آئے گا چاہے وہ مسلمان جو بھی ساتھی ایمان لائے ہو رسول کے ساتھ وہ چاہے کتنا ہی چاہے کہ جلدی سے حساب پاک کر دیا جائے ان لاہن کا لیکن نہیں اس کے لیے وہ اجل جو معین جو ہے وہ پوری ہوگی کلت ان اجل فضا جا اجل لیکن جب وہ اجل آ جائے گی وقت آ پہنچے گا فلا فلاں یستاخر اساتون تو نہ تو اس کو وہ مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی اور نہ ہی اسے پہلے لا سکیں گے قل ارائےتوں من کو اداب بیاتن نبی ان سے کہ آ رہے تم کیا تم نے غور کیا ان اطار کو میں عذاب اگر آ جائے اللہ کاذاب تمہارے اوپر آدھم کے بیاترن رات کے وقت او نہارن یا دن کے وقت ماضا یستان جو لوبن مجرمون تو کیا شے ہے جس کی وجہ سے تم یہ جلدی مچا رہے ہو یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں تمہارے پاس روک کیا ہے اس کا علاج کیا ہے توڑ کیا کر گے تحفظ کیا کرو گے کس چیز کے بھروسے پر تم اس طریقے سے جرتیں دکھا رہے ہو جسارتیں کر رہے لے آؤ عذاب لے آؤ عذاب سما اظام آ وکر ابل تو کیا اس وقت جبکہ وہ عذاب واقع ہو جائے گا پھر ایمان لاؤ گے آمن تم بہی اصما اظام آمن تم بہی تو کیا اس وقت جبکہ وہ عذاب واقع ہو چکے گا تب ایمان لاؤ گے آلان کیا اب وقت کن تم بہی اس سے پہلے تو تم اس عذاب کی جلدی بچا رہے تھے اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں سمیر علی المزو کو عذاب الخل پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے گناگاروں سے کہ اب ہمیش جی کے عذاب کا مزاق چکھو ہل تجو نہ تم تک سے بون. تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے مگر تمہارے اپنے کرتوتوں ہی کے تو فیل وہ نہ کا جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کفار سے یا مشرقین سے مخالفین سے بھی بڑی سرچنگ کوشچن کیے جاتے تھے کیا واقعی تمہارا یہ اسے ہے یہاں کفار اسی انداز میں سوال کر رہے ہیں حضور سے کا حق اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یعنی آپ کو تمسک تو نہیں کر رہے استجاع تو نہیں کر رہے واقعی تن جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ کو خود بھی یقین ہے پورا پورا بھائی استم وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونے والی ہے شدنی ہے یقینی ہے آپ کو یقین ہے کل لیور ربی ان بہت زور ہے اس کلام میں کہہ لیجیے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ وہ حق ہے شدنی ہے اٹل ہے وہ کر رہے گی وما انتو تم عظیم اور تم شکست نہیں دے سکو گے اللہ کو تم ہرا ہار, نہیں سکتے ولہ کلفسن ضلع محافی اللہ صنت بھی اور اگر کسی جان کے پاس ایک جان کے پاس اگر زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اسے فری میں دینا چاہے گی واسد الدامت اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے اندر ہی اندر جو ندامت ہوگی رما رام جب وہ دیکھیں گے عذاب کو وہ قوزیہ بین اور ان کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وہ ہم اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اللہ معاف سماوات آگاہ ہو جاؤ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے اسی کی ملکیت ہے اللہ اللہ حق ہو جاؤ اللہ کا وعدہ حق ہے ولیکن اکثر انگلا لیکن ان کی اکثریت کل نہیں رکھتی ویمید وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے وہی لہ ترجن اور اسی طرح تمہیں لوٹ جانا ہے اب جو یہ دو آیات آ رہی ہیں یہ پھر بہت عظیم خزانہ ہے قرآن مجید میں عظمت قرآن کے بیان پر یہ بہت ہی جامع مقام ہے افادیت کے اعتبار سے یا الناس اے لوگوں دور دیکھو آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور جو روگ تمہارے سینوں میں ہیں ان کی دوا ان کی شفا یہ بہت اہم ہے یہاں جو تکلیف آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دل سخت ہو گئے ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس پر کوئی کلام کلام نرم و نازک بے اثر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر تو پہلے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے زمین سخت ہے بارش برسی ہے بارش بہہ گئی ہے کوئی فائدہ ہی ہوگا بارش جذب بھی نہیں ہوا آدمی بیمار ہے الٹیاں آ رہی ہیں آپ دوا دے رہے ہیں نکل جاتی ہے وہ دو دوا دو جو ہے میدے سے جذب ہو تو فائدہ پہنچائے گا تو پہلا کام یہ کہ دل کو نرم کیا جائے تم مقصد قلوم حکوم جو دل سخت ہو گئے تھے انہوں نے نرم کی اس کے لیے ماسک کی ضرورت ہے معاوضہ نصیحت ایسی بات جو دلوں میں گداس پیدا کر دے نرمی پیدا کر دے پھر تو اب اس کی تاثیر ہوگی کہ اب جو اس کے اندر امراض ہیں دلوں کے اندر دلوں میں امراض کیا ہے دنیا کی محبت دولت کی محبت شہرت کی محبت جائیداد کی محبت اولاد کی محبت بیویوں کی محبت دنیا یوں سمجھیے کہ ایک شے ہے اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی زو یہ نہ لناس اب مشہوات بن نسا و بنین بل قلع المقلطرت بن ذابل فضت و خیر یہ روغ اور تکبر اور حسد اور بوز ان چیزوں کو نکال نکال کر ان, کی ان کا جو ہے علاج ہے وہ قرآن ہے قبضات کو معاوضہ تم ربے کو مجید اولن تو معاوضہ ہے ہے نصیحت ہے پھر شفا ہے شفاؤں میں معافی صدور جو سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج ہے وہ ہدن اور اب ہدایت ہے بیماری اندر سے نکلے گی تو اب قرآن کی ہدایت پر آپ جو ہے عمل کریں گے اس کی رہنمائی کو عمل اختیار کریں گے اور آخری نتیجہ وہ رحمت میں اہل ایمان کے حق میں فری اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اور رحمان اور اللہ رحمان کی رحمانیت کا مظہر عطم کی قرآن ہے کل فضل اللہ و وہ بے ہے سے کہیے یہ قرآن جو نازل ہوا اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے یہ اس کی فضل اور رحمت کا مظہر ہے یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے یہ اس کی سب سے بڑی دولت ہے جو اس نو انسانی کو دی ہے بل بے فضل اللہ وب رحمت تو اس پر خوشیاں منائے جشن منانا ہے تو قرآن کا مناؤ خوشیاں منانی ہے قرآن کی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شہ تمہیں عطا کی ہے فرح کلر عام طور پر قرآن مجید میں اچھے سینس میں نہیں آتا فرح کہتے ہیں کہ خوشی سے پھولے نہ سمانا عام طور پر یہ مذمت کی جگہ آتا ہے لیکن یہاں فرمایا قرآن کے اوپر اگر فرح کرنا ہی ہے فل یا پھر منانی ہے تو اس پر بناؤ ہو وہ خیر ہوں مما یہ وہ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو ساز و سامان دنیاوی اور تم کہاں کہاں سے لے کر آئے ہو تم نے سجاوٹ کے لیے سامان جمع کیا ہے ڈیکوریشن پیسز جمع کیے ہیں کہاں کہاں سے انٹیکس لے کر آئے ہو پیسے خرچ کیے ہیں یہ ساری چیز جمع کر رہے ہو سے کہیں بہتر ہے یہ قرآن کو آ رہا ہے تم ماں کو ان سے کہیے کہ تم نے غور کیا کبھی کہ اللہ نے تمہاری رسک اتارا ہے جال تم بینو ہرام تو تم نے اس میں سے کسی کو از خود اپنی مرضی سے حرام قرار دے دیا یا کسی کو حلال قرار دے دیا اللہ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے ہم اللہ تفترون یا تم یہ اللہ کے اوپر بازی کر رہے ہو یہ ساری باتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں آ چکی ہیں پھر سورہ مع میں آخری بات آئی تھی کہ یہ جو ان کے یہاں من شریعت بنی ہوئی تھی بماز نے یوم القیامہ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی طرف غلط باتیں منسوخ کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا حشر ہوگا ان کا ان اللہ لزو فضل علناس عَلَ یقینا اللہ تعالیٰ تو بندوں کے حق میں بڑے فضل والا ہے ولا کن اکثر یشکر لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا حق نہیں مانتی تو اس حصے کے اندر خاص طور پر یہ دو آیتیں جو آئی ہیں قرآن مجید کے بارے میں کوشش کیجیے کہ ان کو تو یاد کر لے اور اس میں جو ترتیب ہے وہ بڑی اہم ہے کہ پہلے دل میں نرمی ہو تاکہ پھر قرآن اس میں جذب ہو کیوں بجا در رفت جا دیگر شوت اگر جیسے چکنے گھڑے کے اوپر پانی گرا اور بہ گیا اگر جذب بھی نہیں ہوا تو فائدہ کیسے ہوگا تو دل کی نرمی کا سامان بھی قرآن میں ہے دوا بھی قرآن ہے ہدایت بھی قرآن ہے رحمت بھی قرآن ہے اس اعتبار سے اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت نوع انسانی کے لیے قرآن حکیم ہے